محترم اسلامی بھائیو قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ جس میں آدم علیہ السلاۃ وسلام کی ولادت سے لے کر حود علیہ السلاۃ وسلام کے دعوت اور حود علیہ سلاۃ والسلام کی قوم عاد کی ہلاکت کا سمود کی ہلاکت کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ سلاۃ والسلام کے بعد حود علیہ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا لیکن قوم کے لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کی جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا اس قوم کی تباہی کے بعد یعنی عاد کی تباہی کے بعد جو کہ پہلی عاد تھی عادن کہا اللہ تعالیٰ نے پہلی عاد اس کی تباہی کے بعد جو دوسرے پیغمبر بھیجے گئے ان کا نام صالح علیہ السلات و السلام ہے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جر نام کی ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا جہاں پر قوم سمود بستی تھی قرآن کریم کی کئی صورتوں میں اللہ تعالی نے اس قوم کا اور صحلح صلاح وسلام کا تذکرہ فرمایا ہے سورت العراف سورد بلکہ ایک مکمل صورت ہے سورہ حجر کے نام سے اور حجر یہ صالح علیہ اللہۃ وسلام کی بستی ہے جہاں پر قوم سمود رہتے تھے قوم سمود جہاں بستی تھی سورہ شعراء میں بھی اس کا تذکرہ ہے سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ کیا ہے ان صورتوں میں تفصیل کے ساتھ اس قوم کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے سور اصراء صورت النل صورت الزاریات سور حاقہ صورت الفجر اور صورت الشمس میں اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر صلی علیہ السلام والسلام صلاۃ السلام کی اونٹنی اور اس قوم کا اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ توبہ میں سور ابراہیم سورہ فرقان سورہ ان سورہ سور غافر قاف سورہ نجم اور سورہ بروج میں اس قوم کے واقعات کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا گیا ہے تو تقریباً بیس صورتیں ہیں قریب قریب جس میں سمود کا اور صالح علیہ السلات وسلام کا اللہ تعالی نے یا تو اشارتاً ذکر کیا ہے یا تو مختصر طور پر ذکر کیا ہے یا تو تفصیلی طور پر اللہ نے ذکر کیا ہے تو جو بات قرآن کریم کے بیس پچیس مقامات پر بیان کی گئی ہے یقیناً ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے بہت بڑی عبرت ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے ایسی چیزوں کے بیان کرنے سے پاک ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو قرآن کریم کا ایک ایک کلمہ ایک ایک حرف جو کہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے یقیناً فائدے کے لیے ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو یہ جو قوم ہے قوم سمود عاد کے بعد تھی اس کی دلیل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قوم سموت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آد کے بعد نبی عاد کے بعد خلیفہ بنایا جیسے اللہ کے نبی حود علیہ سلاۃ والسلام نے قوم عاد کو سمجھایا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نوح کے بعد خلیفہ بنایا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صالح علیہ سلاۃ وسلام نے قوم آد کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جو ہے خلیفہ بنایا ہے و بوا کمفل اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا ہے کہاں ٹھکانہ دیا گیا تھا انہیں جیسا کہ ذکر ہوا حجر نام کی بستی میں کہاں پر ہے یہ حجاز مکہ اور مدینہ اور ملک شام اردن اب جو سوریا یہ سارے علاقے ہیں ان دونوں کے بیچ میں جو ہے ایک بستی ہے جسے ابھی بھی مدا صالح کے نام سے جانا جاتا ہے مدا صالح یعنی صالح کی بستیاں یہ تبوک کے قریب میں ہے جس منطقے کو جس علاقے کو العلا بھی کہتے ہیں یہ سعودی عرب کے شمال میں ہے اور اردن سے مشرق کی طرف میں پڑتا ہے تو یہ بستیاں معروف ہیں مدعین صالح کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں پر سکونت عطا کی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ بنایا قوم سمود کا سمود جو ہے یہ اصل عرب قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ عرب دو قسم کے ہیں ایک عرب عاربہ ایک عرب مستیٰ عربہ عاربہ عربہ کسے کہتے ہیں جو اصل عرب ہیں عرب کے اصل قبیلے جس میں سے عاد تھے جن کا ذکر ہوا جنہیں ہلاک کیا گیا سمود بھی انہی میں سے تھے جرہم بھی اسی میں سے تھے جو اسماعیل علیہ السلات و السلام کی ماں کے پاس آ کر جو ہے رکے تھے اما یہ سب کے سب اصل عرب کے قبائل ہیں اسماعیل علیہ صلاۃ اور اسماعیل علیہ صلاۃ والسلام کی نسل عرب میں سے ہے لیکن کون سے عرب میں سے ہے عرب مشتا جنہوں نے اصل عربوں سے عربی سیکھی اور اللہ کے نبی اسماعیل علیہ صلاۃ والسلام نے سب سے پہلے فصیح عربی زبان میں گفتگو کی مکہ میں سکونت اختیار کی ورنہ اصل عرب کہاں رہتے تھے یمن اور وہی علاقے جہاں پر قوم سمود قوم عاد رہا کرتی تھی یہ اصل ان کی جو ہے جگہیں تھیں اصل ان کا تھا ورنہ مکہ میں اسماعیل علیہ السلۃ والسلام سے پہلے رہائش نہیں تھی کوئی بستہ نہیں تھا اسی لیے ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام نے جب حاجر اور اسماعیل کو وہاں پر بسایا اللہ سے دعا کی تو انہوں نے کیا کہا رب نا انسکن تم ان ضریتی کل محرم اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اپنی ضرریت کو ایسی جگہ میں بسایا ہے جہاں پر کوئی گھاس پوس تک نہیں ہے تیرے با عزت گھر کے پاس تو وہاں پر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اور حاضر کو بسایا تھا پھر اس کے بعد مکہ آباد ہوا قبیلہ جرہم آ کر بس گئے جو اصل عرب سے تھے اسماعیل علیہ اللہۃ السلام نے اس قبیلے کی عورتوں سے نکاح کیا جس سے جو ہے اسماعیل علیہ سلاۃ والسلام کی نسل چلی بہرحال یہ جو قبیلہ تھا قبیلہ سمود جو کہ حجر میں بستا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف صالح علیہ السلاط و السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہم جب تورات اور انجیل کا مطالعہ کریں گے یہاں تک کہ ابھی جو تورات اور انجیل ہے یا بائبل کے نام سے جو کتابیں موجود ہیں اس کو اگر ہم پڑھیں گے اس میں نوح علیہ السلاط وسلام کا قصہ ملے گا تفصیل کے ساتھ بہت ساری چیزیں اس میں غلط بھی ہیں بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہیں آپ کو ملیں گی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ملے گا موسا علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکری علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کا یوسف علیہ اللہ کا یہ سارے انبیاء کے قصے ملیں گے لیکن ان کتابوں میں ہود علیہ سلاۃ والسلام کا اور صالح علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر نہیں ملے گا کیونکہ ہود اور صالح یہ دونوں کہاں بھیجے گئے تھے عرب میں بھیجے گئے تھے عرب کے انبیاء تھے اسی لیے ان کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی موسا علیہ اللہۃسلام کو حود علیہ سلاۃ والسلام اور صالح علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں بتلایا تھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال موسا ان تک فرو تم ومن فل جمی فن اللہ غنید موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے یعنی یہودیوں سے کہا اگر تم کفر کرتے ہو جھٹلاتے ہو نافرمانی کرتے ہو تو اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو تم اور ساری زمین والے مل کر بھی قفر کریں تو اللہ غنی ہے محتاج نہیں ہے کسی کا بے نیاز ہے اسے کسی کی حاجت نہیں ہے اور وہ تعریف کے لائق ہے سلاۃ نے اپنی قوم سے کہا کیا تمہارے پاس تم سے پہلے والوں کے قصے نہیں آئے قوم نوح وعاد ان و سمود نوہ کے قصے عاد کے قصے سمود کے قصے کہ ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا جھٹلانے سے کیا اللہ کا کچھ بگاڑ سکے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے بلکہ طوفان آیا انہیں غرق کر کے ختم کر دیا آندھی آئی قوم کو تباہ کر کے چلی گئی اور صالح کی قوم پر چیخ کا عذاب آیا جو انہیں تباہ و برباد کر دیا والذین من بعدہم کیا ان لوگوں کے قصے اور ان لوگوں کے واقعات تمہارے پاس نہیں آئے جو ان تینوں قوموں کے بعد تھے نوح کے بعد سمود کے بعد عاد کے بعد لا اللہ کتنی قومیں گزری ہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بلبینات ان کے پیغمبر ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے انہوں نے جھٹلایا عذاب کے مستحق ہوئے اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں رہا اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا دوسروں کو اللہ نے زمین میں دوبارہ سے بسا دیا تو یہ اللہ کی سنت ہے تو اس طریقے سے اللہ کے نبی موسا علیہ السلام نے کسے سمجھایا تھا یہودیوں کو سمجھایا تھا یہ بات کہاں ہے قرآن میں ہے تو قرآن کی اس تصدیق کے مطابق اللہ کے نبی موسا علیہ السلاۃ والسلام نے یہودیوں کو حود علیہ السلام کے بارے میں صالح علیہ السلام کے بارے میں بتلایا وہ ان کی کتابوں میں موجود نہیں ہے تو ان کی کتابیں سچ یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ محرف ہیں بدلی ہوئی ہیں جیسے اللہ نے اتاری تھی ویسے باقی نہیں ہیں اس میں سے کچھ مٹایا گیا ہے کچھ بدل دیا گیا ہے کچھ زیادہ کیا گیا ہے تو اس طریقے سے جو اللہ نے پاک تعلیمات اتاری تھیں وہ تعلیمات موجود نہیں ہیں ورنہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو بھی موسا علیہ صلاط والسلام کے زبانی حود علیہ سلاط السلام اور صالح علیہ سلاۃ والسلام کے بارے میں بتلایا تھا قرآن کریم میں صالح علیہ صلاط و السلام کے قصے کو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے سورہ اعراف میں سترہ ستر آیتوں کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تہترویں آیت تو سمود کا قصہ شروع ہوتا ہے وہ الا سمود اخام صالح ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلاۃ وسلام کی نبوت کو ثابت کر دیا کہ وہ نبی تھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا يَا قوم مَا لَكُم مِّن الٰہ <غيرو> انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے تو یہ باتیں غور کرنے کی ہیں نبیوں کے قصوں میں نوح علیہ السلام کا قصہ آیا نوح علیہ السلام نے پہلی دعوت کس چیز کی دی اللہ کی عبادت غیر اللہ کی عبادت سے بچنا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی ہد علیہ السلط نے بھی اسی چیز کی دعوت دی اب یہاں پر صالح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے دعوت دی سب سے پہلے کس چیز کی اللہ کی توحید کی تو توحید سب سے عظیم چیز ہے جتنے بھی نبی آئے اللہ نے ان کی دعوتوں میں سے جو عظیم دعوت بیان فرمایا ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ہے توحید کی دعوت ہے کیونکہ اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے آخرت کی دنیا کی کامیابی بھی ناممکن ہے اللہ تعالیٰ نے زمین بنایا ہی ہے اسی لیے تاکہ اللہ کی توحید قائم رہے جب بار بار سمجھائے جانے کے باوجود بھی قوموں نے جس مقصد کے لیے زمین بنائی گئی تھی اس مقصد کو نہیں سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باشندوں کو تباہ کر دیا نوں قوم کیوں تباہ کی گئی توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے حوض علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ کی گئی توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے صالح علیہ السلام نے پہلی دعوت کس چیز کی دی اللہ تعالیٰ کے توحید کی اسی طریقے سے اللہ کی نعمتیں بھی صالح علیہ السلام نے یاد بلائی فرمایا وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آد کے بعد تمہیں زمین پر سکونت عطا کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زمین پر قرار دیا ہے تب من سہولیا پسورا تم لوگ زمینوں میں زمین میں جو ہے اونچے اونچے محل بناتے ہو محل تعمیر کرتے ہو جہاں پر نرم مٹی ہے وہاں پر محل تعمیر کرتے ہو وتنحتون الْجِبَالَ بُيُوتًا اور پہاڑوں کے اندر تراش کر گھر بنا لیتے دونوں کام کرتے تھے جہاں پر نرم مٹی ہوتی تھی وہاں پر محل بنا لیتے تھے تعمیر کر لیتے تھے جہاں پتھرے لے پہاڑ تھے وہاں پر کیا کرتے تھے تراش کر پتھر کو کھوکھلا کر کے اس کے اندر گھر بنا لیتے فض کر فض قر اعلی اللہ کہا کہ اللہ کی نشانیاں یاد کرو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اللہ نے کیسی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں زمین میں فساد نہ مچاؤ لیکن قوم جیسی دوسری قوم قوموں نے انکار کیا اسی طریقے سے اس قوم نے بھی تکبر کیا غرور میں آگئے گئے گھمنڈ میں آ اللہ فرماتا ہے قَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ قوم کے ان لوگوں نے جو غرور اور تکبر میں مبتلا تھے کفر میں مبتلا تھے اپنی قوم کے کمزور لوگوں سے کہا جو ایمان لائے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ ایک نکتے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ انبیاء علیہ مثلا و تسلیم کی تعلیمات پر زیادہ تر عمل پیرا ہونے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا قوم میں لوگوں کے پاس کوئی بڑا وزن نہیں ہوتا جنہیں قوم معمولی لوگ سمجھتی ہے اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حباش کے بادشاہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے اسلام لانے سے پہلے پوچھا تھا کہ اس نبی کی اتباع کون لوگ کرتے ہیں قوم کے بڑے لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں یا قوم کے کمزور قسم کے لوگ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بل احم بلکہ قوم کے کمزور قسم کے لوگ بلال جیسے خباب جیسے یاسر جیسے لوگ عمار جیسے لوگ جن کا قوم میں کوئی وزن نہیں ہے ایسے لوگ زیادہ اس کے اتباع کرنے والے ہیں تو ہرقل نے کہا تھا وکدا علی اسی طریقے سے انبیاء علیہم مسلاط و تسلیم ان کی پیروی کرنے والے قوم کے کمزور قسم کے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قوم کے متکبرین نے قوم کے کمزوروں سے کہا ایسے کمزور جو ایمان لا چکے تھے کیا تم یہ سمجھتے ہو کیا تم کو اس بات کا علم اور یقین ہے کہ صالح کو اللہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجا ہے مؤمنون۔ تو قوم کے کمزور لوگوں نے کہا کہ صالح علیہ السلات کی رسالت اور پیغمبری پر ہمیں ایمان ہے ہمیں یقین ہے قال الدین ان نابلدی آمن تم بھی کافرون قوم کے متقبروں نے کہا جس چیز پر تم ایمان رکھتے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صالح صلاحت وسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں انہیں یاد دلائیں اللہ فرماتا ہے وہ الا سمود اخہم سمود کی طرف ہم نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا کالا صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اس اللہ کی جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہوا کم سی ہا وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا یعنی مٹی سے پیدا کیا اور زمین پر تمہیں اللہ تعالی نے بسایا فسط فروح سم مچوب جو غلطیاں تم سے ہوئی ہیں شرک کرتے ہوئے اللہ کو بھلاتے ہوئے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر کے یہ غلطیاں ہیں ان غلطیوں سے اللہ کی معافی مانگو اللہ تعالی سے توبہ کرو سم مچوب ولی پھر اس کی طرف پلٹ کے آؤ توبہ کرو ان ربی قریب و مجیب یقیناً میرا رب قریب ہے یعنی علم کے اعتبار سے قدرت کے اعتبار سے دعاؤں کو سننے والا اور اس کو قبول کرنے والا ہے اب دیکھیے سوال علیہ و السلام کے بارے میں قوم کا نظریہ کیا تھا صرح علیہ السلام کو وہ لوگ کیسے سمجھتے تھے اللہ فرماتا ہے قالو یا صالح قد کن تفینہ مرجوا قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے صالح ہم تم سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے مطلب یہ ہے کہ صلی علیہ السلاۃ والسلام نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے قوم کے اندر مانی ہوئی شخصیت تھے اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں ہم تو سمجھتے تھے کہ تم قوم کے لیے کارگر ثابت ہوگے قبل اس دعوت کا اعلان کرنے سے پہلے ما اچنحان کیا اب تم ہمیں ان چیزوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے تو قوم کا شبہ کیا تھا جسے وہ دلیل سمجھ رہے تھے ہمارے بڑے بڑے کرتے آئے ہیں اس کو کرنے سے تم منع کرتے ہو بالکل وہی جوابات جو پہلے قوموں نے بھی اپنے نبیوں کو دیے یہ شیطان کی وہی ہوتی تھی جو کہ شیطان اپنے اولیا کی طرف کرتا تھا اسی طریقے کے وہ جواب دیا کرتے تھے ان لفی شکم چدر مریب کہا کہ ہمیں شک ہے تمہاری دعوت پر اور جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم اس کے بارے میں گمان کرتے ہیں غلط گمان کرتے ہیں شک کرتے ہیں فما قومی غير تقسیف اللہ کے نبی صالح علیہ نے پیار سے قوم کو سمجھایا کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو اگر اللہ تبارک و تعالی نے واضح نشانیاں دے کر مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اپنی طرف سے اللہ نے مجھے رحمت عطا کی ہے نبوت کی رحمت پاک تعلیمات کی رحمت ہدایت کی رحمت منہ رحمت اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب سے مجھے رحمت سے نوازا فمع اللہ انسعیت اللہ کی اگر میں نافرمانی کروں تو اللہ کے خلاف میری مدد کون کر سکے گا کون مجھے بچا سکے گا فما تزید غیر تقسیر اللہ کے نبی صالح علیہ سلاۃ والسلام نے اپنے قوم سے کہا پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا میرا نقصان ہی تم لوگ بڑھا رہے ہو یعنی میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تم لوگ مجھے اللہ تبارک و تعالی سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو پھر اس کے بعد آپ نے سمجھایا مَا عليه من عجر ان عجري رب مجھے اس دعوت کے بدلے میں تم سے کوئی مزدوری نہیں لینی ہے اللہ تبارک و تعالی میری اس کوشش کا بدلہ دینے والا ہے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سار ہر وسلام نے جب اچھی طریقے سے سمجھایا تو انہوں نے کھل کر انکار کیا اور کہا اللہ فرماتا ہے قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم جیسا ایک انسان ہم اس کی اتباع کریں اگر ہم اس کی پیروی کریں تو ایسی صورت میں ہم لوگ گمراہی میں ہوں گے اور ہم لوگ دیوانگی میں پڑ جائیں گے ازرو علیہ من بیننا ہم تمام کو چھوڑ کر اسی کو نبوت کے لیے چن لیا گیا ہے بل ہوا کذاب بلکہ یہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور فتنہ مچانے والا ہے اللہ فرماتا ہے سیا علام غدن منل قطاب <الْأَشِر> کل پتہ چلے گا کہ کون جھوٹ بولنے والا اور کون جو ہے خود پسندی کرنے والا ہے اس کا پتہ کل قیامت کے دن چلے گا تو بہرحال یہ نوں علیہ یہ صرح علیہ السلام کی دعوت تھی اور قوم کا جواب تھا اس کے بعد جب قوم کے سامنے اللہ کے نبی صالح علیہ السلاۃ والسلام نے دعوت کو واضح کیا انہیں لاجواب کر دیا تو اس کے بعد صالح علیہ السلاۃ والسلام کی قوم نے اللہ کے نبی صالح علیہ السلاۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک معجزہ دکھلاؤ اور معجزہ عجیب و غریب معجزہ تھا جس کا انہوں نے مطالبہ کیا کہا کہ ہم پتھروں کو تراشتے ہیں زمانے سے لیکن کبھی کسی پتھر سے کوئی جاندار نہیں نکلا ہم چاہتے ہیں کہ اس پتھر سے ایک اونٹنی نکلے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ دکھلایا قوم کے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا لیکن بہت سارے لوگ جو ہے ایمان کرنے قبول کرنے سے رہ گئے بلکہ اللہ کی اس عظیم نشانی کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے مار ڈالا جس پر اللہ کا عذاب آیا اللہ کا عذاب آنے سے پہلے انہوں نے اللہ کے نبی صالح علیہ سلاۃ والسلام کو بھی جان سے مارنے کی کوششیں کی یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اللہ اگلے درس میں بیان ہوں گی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی آیتوں کو سمجھنے کی توفیق دے انبیاء علیہ مست والتسلیم کے مقام کو سمجھ کر ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اقول ق لحادہ فر اللہ علیور مرثا ارالمسلم فسط و فروح النّ و اللہ